بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بات شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اور پھر اب تھی آگے ہم نے شروع کیا تھا الحمد رب العالمین الحمد رب العالمین تمام تعریفیں مختص ہیں وائس اوکے تمام تعریفیں ایک منٹ وائس دیکھیے اوکے ہو گئی ہے السلام علیکم الحمد اللہ رب العالمین تمام تعریفیں مختص ہیں میں اب یہ جو اللہ رب العالمین تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ٹھیک ہے اس کی اس کی ہم وہ کر لیتے ہیں ترکیب کر لیتے ہیں الحمدو الحمدو کیا آ جائے گا الحمدو اس میں حرف ہے مجھے بتا دیں گے الحمدو اس میں فیل حرف ہے اسم ہے اس میں تو اسم کیوں ہے اس میں تو اسم کیوں ہے اسم کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں اسم کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں جی میں اس لیے آپ کو ابھی کرا رہا ہوں کہ تین چار دن جب چھٹیاں گزرتی ہیں نا دو ڈھائی مہینے سے انسان کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ رقم ہو جاتا ہے بالکل بند ہو جاتا ہے تو اس کو ہم چلانے کے لیے ابھی کر رہے ہیں اسم کی گیارہ علامتیں ہوتی ہیں اس کون کون سی علامتیں پائی جا رہی ہے الحمد کے اندر علی شروع میں اور کیا ہے اور کیا ہے دو علام تھے کون کون سے ایک تو علی ہے اور کیا ہے ہے کیا ہے مسنط اللہ جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے مسند اللیہ جس کا سہارا پکڑا جاتا ہے میں نے بتایا تھا وہ پچھلے سال بھی تو اس میں دو, دو لام پائی جا رہی ہیں الحمد کے اندر اس میں اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن ہے اس میں ہے ہاں اس لیے کہ یہ غیر متمکن کی آٹھ قسموں میں سے نہیں ہے جو غیر متمقن کی آٹھ قسموں میں سے نہیں ہے اس کا مطلب متمقن ہوگا اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا ہے اسپریک ہو رہی ہے لکھیے مفرت منصرت صحیح ہے مفرت منصرف صحیح ہے اس کا احتیاط کیا آتا ہے, صحیح, کیا آتا ہے؟ صحیح ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں سولہ قسموں میں سے اس مفرد مصرف صحیح ہے کا ہاتھ رفا میں سما کے ساتھ آگے حالت نصب میں پتہ کے ساتھ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ یہاں پہ کون سی حالت میں یہ یہاں پہ کون سی حالت میں ہے حالت رفیع میں اچھا جب حالت میں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوعات کی آٹھ قسموں میں سے ہوگا نا مرفوعات کیا ہوتے ہیں رفیع والے ہوتے ہیں حالت رفیع ہے تو یہ کیا ہوگا مرفوعات کی آٹھ قسموں میں سے ہوگا تو مرفوعات کی آٹھ قسموں سے ہم کیا بنائیں گے اس کو پھر مرفوعات کی آٹھ قسموں سے کون سی قسم ہاں یہ مبتدا بنے گا کیا بنے مبتدا کی آٹھ قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے یہ کیا بنے گا مبتدا بنے گا یہ مبتدا بنے گا تو مطلب ہے یہ الحمد ہو جائے گا اچھا جی للہی, للہی. یہ کیا ہے اس میں حرف ہے للہ اس میں فیل حرف ہے للہی اس میں للہ اس میں فیل حرف ہے للہی, للہی. للہی. للہی. مرکب ہے بھائی نہ یہ اسم میں ہے نہ یہ فعل ہے نہ حرف ہے یہ تو ابھی مرکب ہے یہ تو مرکب ہے میں نے تو کہا کیا ہے آپ نے کہا اس میں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ لفظ اللہ کیا ہے لاہی یہ مرکب ہے ٹھیک ہے اب اس کو توڑیں آپ لام ٹھیک ہے لام حرف حرف جارہ میں سے ہے اور لفظ اللہ یہ اسم ہے ٹھیک ہے لام حرف ہے اور یہ کیا ہے اچھا تو لفظ اللہ کے اندر ہم نے کہا کہ یہ اسم ہے لفظ اللہ اسم ہے اس میں کتنی علامتیں پائی جا رہی ہیں اسم کی گیارہ علامتوں میں سے کون کون سی لامتیں پائی جا رہی ہیں اس میں لفظ اللہ کے اندر کتنی علامتیں پائی جا رہی ہیں فجر داخل کوئی اور علامت اسم کی علامت اچھا جی موصوف اور کوئی علامت اور کوئی علامت علف لام بھی ہے اصل میں لفظ اللہ اصل میں کیا تھا الہن تھا کیا تھا الہن ٹھیک ہے پھر حمزہ کی جگہ علف لام نے جگہ لے لی الہن تھا تو حمزہ کی جگہ جی شروع میں حمزہ تھا اس کی جگہ علف لام نے لے لی تو الہن بعض نے کہا کہ جی لفظ اللہ،, اللہ ہی تھا اللہ ہن بنا بس یہ سیدھا سیدھا وہ ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ہم مان لیتے ہیں تو یہ بھی آ گیا علامت تو ٹھیک ہے جی جب یہ آ گیا کہ یہ بھی مفرت اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن کی سولہ قسم آٹھ قسم میں سے نہیں ہے اس میں متمقین ہے اس میں, میں سولہ قسم میں سے کیا مفرت مصرف صحیح ہے جمع کے ساتھ سرفتہ کے ساتھ, ساتھ جرم کثرہ کے ساتھ تو اب یہاں پہ کس حالت میں ہے لفظ اللہ کس حالت میں حالت جری کے اندر ہے اچھا یہاں حالت کے اندر ہے تو میں آگے تو اس کا مطلب مجرورات کی دو قسموں میں سے ہوگا مجرورات کی دو قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے اللہ ہاں کی دو قسموں میں سے کیا ہے ہاں مجرور بہار سے جر ہے مجرور بحر سے جر ہے اس کا مطلب یہ ہوگی یہ للہ آ گیا رب رب اس میں فیل ہے ہر فی رب اس میں فیل ہے ہر فی اس میں اسم کیوں ہے رب اسم ہے تو اسم کیوں ہے قسم کی گیارہ قسموں میں سے کیا ہے اچھا جی مضاف ہے مضاف ہے یہ کیا آ مضاف ہے اور کوئی علامت ہے اس میں کے اندر کوئی اور کوئی علامت ہے اور کوئی علامت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو رب کے اندر تو یہ آ اسم اس کا اور فرک متبو نہ وہ کہ وہ اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اب آپ نے کہا مذاق مذاق کی علامتی مثال بتاتا چلوں بھائی یہ مذاق کیوں ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر دو اسم کسی جگہ کے اوپر آ جائیں نا دو شروع میں کسی جگہ پر آ جائیں اور ایک کے اوپر ایک پہلے پر پہلے پر پہلا نکرہ ہو پہلا نکرہ ہو دوسرا کیا آ جائے مارفہ آ جائے یہ آسان لفظوں میں آسان لفظوں میں اس ادھر کے حالات کے لحاظ سے کہ پہلا اسم لام کے بغیر ہے رب دیکھیں الف اسلام کے بغیر ہے اور دوسرا کیا آ گیا آلمین جو آ گیا آل یہ کیا آ الف لام کے ساتھ آ گیا جب دو اسم آ جائیں پہلا اسم علی کے بغیر ہو دوسرا علی اسلام کے ساتھ آ تو یا پھر میں کیا بنا کرتے ہیں مزاح مضافر بنا کرتے ہیں کیا بنا کرتے ہیں مزاح مزافر یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ دو اسم آ جائیں پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے یہ مزاح مظافر بنا کرتے ہیں تو رب کیا آ جائے گا مزاح العالمین المین اس میں فی الحر العالمین اس میں فی ہے العالمین اس میں فیل حرف اچھا جی العالمین اس ہے کیونکہ اس پہ علی اسلام داخل ہے اور کوئی علامت اور کوئی علامت العالمین میں علیہسلام ہے اور جمع بھی ہے بھائی یہ عالم کی جمع ہے عالم کی جمع ہے تو جمع ہونا بھی کیا ہوتا ہے اسم کی علامت ہوتی ہے اچھا جی اس میں متمقن ہے اس میں غیر متمکن ہے آٹھ قسموں میں سے نہیں ہے اس میں متمکن کی سولہ قسم میں سے کیا ہے اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا ہے محفرد منصرف صحیح اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا ہے؟ ہاں hmm. مفرد نصرت صحیح ہر جگہ نہیں فٹ کرنا یہ یاد رکھنا طالب علموں کی ایک عادت ہوتی ہے کوئی چیز آ جائے دنیا کی وہ مفرت مصرت صحیح کے اوپر ہی وہ کرتے ہیں جمع مذکر سالے میں یہ بات یاد رکھنی ہے عالمین جمع مضکّر سالم ہے اس کا عراب کیا ہوتا ہے اس کا عراب کیا ہوتا ہے اس کا عراب کیا ہوتا ہے جمع مذکر سالم کا عراب کیا ہوتا ہے رفا اور نصب میں وہ نون کہاں سے آ جاتا ہے حالت رفیع میں وو ماقبل مضمون اور حالت نصبی اور جری میں حالت نصبی اور جری میں حالت نسبی اور جری میں, میں یا ماقبل مقصور یا ماہ قبل مقصور تو یہاں پہ اب کون سی حالت ہے یہاں کون سی حالت ہے یہاں پہ کون سی حالت ہے یہاں پہ حالت جری ہے اچھا جب حالت جری کے اندر ہے تو مجرور مجرورات تو دو ہوتے ہیں تو یہ ان مجرورات میں سے کون سی ہوا میں سے کیا بن رہی ہے ہاں مذافوں نے ہے نے لیا ہے تو بس اب ترکیب آسان ہو گئی ساری چیزیں ہم پتا چل گئیں کہ بھائی ترکیب میں کیا ہوگا الحمد اس اب میں ترکیب میری دیکھ جائے گا میں کیسے کرتا ہوں الحمدو اسم اسم اسم از اسمائے متمقن مفرت منصرت صحیح حالت رفع زماں کے ساتھ حالت میں فتح کے ساتھ حالت جرم کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظ مبت مرفوع لفظ مبتدا ٹھیک ہے لام لام حرف ظروف رف جارا لام لاہی ہے نا لام حرف ظروف رف مبنی الاصل مبنی الاصل ہے نا حروف روف کیا ہوتے ہیں مبنی الاصل ہوتے ہیں نام ہر فضر پہ جارہ مبنی السر مبنی بربنی بر کسر کسرا قصر. آیا ہوا ہے تقاضا کرتا ہے مجرور کھا لفظ اللہ اسم لفظ اللہ اسم ازمائے متمقن مفرد مصرف صحیح حالت رفع میں زمان کے ساتھ حالت نصب میں فتح کے ساتھ حالت جر میں کسرا کے ساتھ مجر لفظ ہے نا مجرور لفظ ہے نا لفظ اللہ پہ کیا آیا جر آئی ہے مجرف مجرور لفظ رب رب اسم متمکن محرط مصرف صحیح حالت میں زما کے ساتھ حالت میں کسرہ کے ساتھ مجرور مضاف مجرور مجرور لفظاً مضاف الاعالمین اسم اعلم متمکن جام مذکر سالم حالت رفع میں واو ما قبل مضموم حالت نصب وجہر میں یا ما قبل مکسور مجرور مجرور کیا اگیا مجرور لفظاً ہے مجرور لفظن مضافوں لیے رب کے لیے تو رب مضاف اپنے مضافوں لیے سے مل کر یہ صفت یہ کیا ہوگا صفت ہوگا کہ اس کے لیے لفظ اللہ موصوف کے لیے لفظ اللہ موصوف کے لیے تو لام جار لفظ اللہ اچھا جی تو لفظ اللہ موصوف تھا موصوف اور رب العالمین اس کے لیے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر لام جارا کے لیے مجرور جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے ان کی مثال کیا ہوتی ہے بچوں کسی ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کسی کی انگلی پکڑتے ہیں تو ان جس کی انگلی پکڑیں گے وہ کیا ہوگا ان کا مطالعہ تو ادھر مطالعہ کیا نکالیں گے میں نے ترجمہ کیا تھا تمام تاریخیں مختص ہیں تو اس کا اس کا مطالعہ کیا نکلے گا مختصن مختصن مختصن مختص اختصاص پا ہوا مختصن مختص یقا مختص کا مختصن مفول ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا آئے گا مختصن تو یہ مختصر کے متعلق تو مختصن ٹھیک ہے تو مختصن کیا آ جائے گا اس میں مفول کہہ لیں اس کو مختصن اس کے لیے نائب فائل کیا ہوگا ہوا اس کے لیے نائب اور یہ متعلق تو مختصن اس میں مفول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر متعلق سے مل کر یہ خبر ہوگی الحمدو کے لیے کیا ہو جائے گا الحمدو کے لیے خبر ہو جائے گی تو الحمدو و مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا ہو جائے گی بات کیا ہو جائے گا مختصن کے متعلق مختصن اس میں مفول کا سیکھا ہے اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے نائب فائل چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ فائل کے لیے فائل ہوتا ہے اس میں مفول کے لیے کیا ہوتا ہے نائب فائل ہوتا ہے یاد ہے میں نے پچھلے سال آخر میں کرایا ہے فائل اور اسول کی ترکیبیں کروائی تھیں کو تو نائب فائل اس مفول اپنے نائب فائل سے مل کر یہ خبر بنے گا نائب فائل اور متعلق سے مل کر خبر الحمد کے لیے تو الحمد ممت اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے اور جو ساتھی نئے انہوں نے گھبرانا نہیں ہے جو ساتھی نئے ہیں انہوں نے گھبرانا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں بھائی یہ آپ دیکھیں گے وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بار بار میں ایک ہی لفظ بول رہا جی فلاں اس طرح فلام مفرد حالت رفع میں ضمہ کے سالت ایک ہی چیزیں چل رہی ہوں گی تقریباً ایسے چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے گھبرانا نہیں ہے کہ جی یہ تو کوئی نئی باتیں آ رہی ہیں ہم نے پہلے ایسے پڑھا نہیں ہے پہلے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں اس لیے دوبارہ کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو ورنہ میں اسی لیے کروا دوں چلے الحمد للہ بلا عالمین ترجمہ ہو گیا چلو جی کتاب ہو گئی آپ کو پڑھاتا جاؤں پڑھاتا جاؤں کتاب جب تک ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے صرف نحب میں پہلی چیز ہوتی ہے چیزیں یاد ہونا دوسری چیز ہوتی ہے ان کا اجرا ان کا اجرا چیزیں آپ کو زبردست قسم کی یاد یادوں ایسی یادوں سے آپ کہیں کہ جی آپ خواب میں بھی سناتے ہو نا لیکن اگر آپ کا اجرا نہیں ہوا ہوا تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ وہ چیزیں آپ کو ایک سال سے زیادہ یاد نہیں رہیں گے یہ بھی میں نے جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی واقعی وہ ہو جائے گی نہیں پھر آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے تھوڑا سا آپ نے یہ وہ کرنا ہے میں تھوڑے دن غلط پانچ چھ دن میکسیمم اور لے کے چلوں گا ان چیزوں کو میں کتاب لہ بات ہے آگے میں نے شروع کرنی ہے آپ کو لیکن پریکٹیکل ہم ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے لگاتے جائیں گے اس کے اندر کیونکہ میں ابھی آپ کو مطالعہ کا طریقہ بتانا ہے میں نے مطالعہ کرنا کیسے ہے آپ نے اصل چیز ہوتی ہے مطالعہ کہ آپ نے جو چیز کل پڑھنی ہے आप आज वो पहले पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अरबी इबारत पढ़नी होती है सबसे पहले अरबी इबारत पढ़नी होती है फिर अरबी का तर्जुमा करना होता है उसका मफहम समझना होता है ये चीज़ पहली चीज है बस वो मेरा नेट का जो है ना मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है ज़्यादा प्रॉब्लम है देखिए वो इस تو پہلی چیز کیا ہے تو پہلی چیز کیا ہے ترجمہ اس کو عربی عبارت صحیح پڑھنا عربی عبارت صحیح پڑھنا اس کے بعد پھر ترجمہ پھر اس کے بعد اس کا مفہوم نکالنا کہنا کیا چاہتے ہیں تو آپ نے اس چیز کرنا ہے تو انشاءاللہ ایک دو دنوں تک تین دنوں تک میں آپ کو جو مطالعہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے مطالعہ کرنا کیسے ہے ہو سکتا ہے آپ ایک گھنٹہ بیٹھے رہیں اور آپ ایک لائن کا مطالعہ مشکل سے کریں ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ بیٹھے ہوئے مطالعہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء آپ چلتے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ لوگ انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں چلیے پھر السلام علیکم و اللہ مائک فری ہے جی